اور ضلموہے کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں اگ چھوئے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمات ناؤ پھر مدد نہ پاؤ گے